بسم الله الرحمن الرحيم A presentation من المؤمنين عزتفرین یو جاہد نفی سبی لاہ ولاف نو مت اللہ, اللہ, اللہ علیم تمام قسم کی حمد و سرا رب العزت واہدہ لا شریف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ و علیہ و الا علیہ و اصحاب ہی وبارک وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارک متحرہ کہ رب العزت عزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا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 بلکہ ان سارے کے سارے مخاطبین نے اس دعوت کو ابتدا ہی میں رد کر دیا ٹھکرا دیا اور صرف کسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اپنی تمام کوشوں اور کامشوں اور اپنے تمام وسائل کو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 ان کے دلوں کے اوپر اس قدر طے جلا دی تھی کہ وہ کسی کلمہ حق کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے نہ صرف یہ کہ ان کے لیے حق کو قبول کرنا انتہائی نادوار تھا بلکہ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 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پہلے دن ہی ہاشمی ابو ابولاب نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہا تھا تبت یادا یا محمد الحاظہ جما تنا اے محمد تو ہلاک ہو جائے کیا تو ہم کو اس لیے ہی کٹا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو جس نے گالی دی وہ بنو ہاشم کا سردار آپ کے اپنے قبیلے کا آدمی ہی نہیں آپ کا سدا چچا تھا اس سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آغاز ہی میں پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے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 سب سے زیادہ مخالفت آپ کے اپنے خاندان کی یہ میں بات ابتدائی طور پر اس لیے آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ افسوس سے وسلم کی دعوت اسلام کو خار ایک خاندان کا مسئلہ بنا لیا ہے اور انہوں نے معاذ اللہ اسلام کا معنی یہ سمجھا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے خاندان کی پلاہ و بہبود اور ان کی بڑائی اور برتری کو بنوانے کے لیے اس دنیا میں مبوس کیے گئے تھے لوگوں نے اسلام تک بڑا ہی تبدیل کر لیا اور بدکسمتی سے اپنے آپ کو سنی کہلانے والے مسلمان نہ صرف یہ کہ اس جھوٹے اور مخالپانہ پراپو گنڈے کی حقیقتوں کو نہیں جانتے بلکہ بعض لوگ اس پرگنڈے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اس لیے کہ نہ انہیں مذہب کا کوئی پتا ہے نہ دین کا نہ اپنی تعلیمات کی کوئی خبر ہے نہ نبورت محمد یا آلہ صاحب اسبلاط وسلام کی اس کائنات میں جلوہ ریزی کے مقصد سے آگاہی اس سے بڑی محمد رسول اللہ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 رسول کسی خاص خاندان کی برتری کو منوانے کے لیے نہیں آتے بلکہ رب کی عظمت کو منوانے کے لیے آتے ہیں رب کی تو کا درس منوانے کے لیے آتے ہیں بدقسمتی سے ہمیں نہ اپنے مطلق سے آگاہی ہے نہ اسلام کی تعلیمات کی خبر ہے اسی وجہ سے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 انشاءاللہ شاء ہم جن خطبات جمعہ کا آغاز کر رہے ہیں ان کا تعلق ہمارے مسلک کی بنیادوں کے ساتھ ہے اسلام کی بنیادوں کے ساتھ ہے بد تلک ہم اسلام کی بنیادوں سے واقفیت حاصل نہیں کرتے ہم مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتے اس لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کے منصب پر سربراہ ہونے کے بعد اللہ کی رسالت اور عطا کردہ نمومت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر دنیا والوں کو اللہ کے پیغام سے آشنا کیا ساری کائنات آپ کی مخالف ہو گئی جن میں سب سے پیش پیش آپ کے اپنے خاندان کے لوگ تھے بلو آشف کے لوگ پہلا آدمی جس نے اللہ کی توحید کو رد کیا اور نبی پاک کو برا برا کہا وہ آپ کا سگا چچا گلاب تھا شوکدہ بازی نے اور جھوٹے پر گنڈے نے صرف حقیقتوں کو ہی تبدیل نہیں کیا بلکہ شخصیتوں کو بھی تبدیل کر دیا ہے یہ ابو سبیا جو نبی پاک کی مخالفت میں کسیدے کہتا ہے آپ کی حجم میں اشعار کہتا ہے آپ کو دشنام اور الزام دیتا ہے آپ پر تانو کشنی کے تیر چلاتا ہے آپ پر کلکڑ اچھالتا ہے یہ ابو سفیان حضرت محاوریا کا باپ نہیں بلکہ حضور اور یہ وہی ابو سفیان ہے کے نبی کے اپنے دادا کا بیٹا ہے اب اس کو کیا جب اس نے ماد اللہ حضور کی مذمت میں اشعار کہے de andar مدفت کرتے ہوئے پڑا سربرے کائناات کی آنکھوں میں ہنسوا گئے آپ نے شاخ کمایا اور جو ہمارے خود سے بات ہم محمد کے ساتھ یوگا ہو شیر حشان پڑ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کو تھپکی گبریلی امید دے رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سب سے کئی مخالفت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کی گئی تو ان کے اپنے خاندان کی طرف سے ہے اسٹیج آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ تھے یہ ابو سفیان بدقسمتی سے پرپو گنڈے نے جس ابو سفیان ابن حارف کو ابو سفیان ابن حرب بنا دیا شخصیت کو تبدیل کر دیا رسول کے صحابہ کے دکھ میں بس افیان کو حضرت امیر معاویا کا حالت بنا دیا گیا اس وقت میں جبکہ چاروں طرف سے کارو تشنی کے گرین وفیق بخشی تو یہ پانچ سات خطبات کے جمع جو آنے والے ہیں ان میں ہم صحابہ کا دوسرا رخ دکھایا جائے گا مقابلوں کی کتابوں سے مقابلہ کر کے کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا کہا ہے اس لیے کہ جھوٹے تاپو گنڈے کا جادو کو معاملے کی تہ تک پہنچنا دشوار ہو گیا ہے کہا یہ جاتا ہے تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے حدیث ہمیں یہ بتلاتی کہ سب سے پہلے سینہ چھوڑ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کبھی رکھتا ہوا اس کا نام کیا تھا سدی کے